رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وہ وقت آنے والا ہے یوم القیامت جس وقت پوری کائنات کو بغیر لباس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی اکشیل میدان میں جمع کیا جائے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء بعضهم الى بعض اللہ کے محبوب آپ نے کیا کہہ دیا کیا قیامت کو ہم بے لباس ہو جائیں گے اور مرد اور عورتوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے قال الامر اشد من زاک عائشہ اس دن معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا اسی کا کو کوئی ہوش دی ہوں گی لوگ متوالوں کی طرح گر رہے ہوں گے یوم یکون الناس کالفراش المبسوس پتنگوں کی طرح بکرے ہوئے ہوں گے وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُم بِسُكَارَا لگے گا لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے لیکن نشا نہیں کیا ہوا قیامت کی حول نہ کی کہیں کوئی منہم یبلغوا الٰ کعبی کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا من کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا من کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا الجام کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا جیسے لغام پہنائی ہوئی ہے و امین کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے میں یب لوگوں سے ستر ہاتھ پسینے میں ڈوبکیاں کھا رہے ہوں گے اور یہ وہ دن ہوگا یو میں فروری نومندی وہ ابی وہ سوخی بچی و بنی لِكُل بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے کہ میرا بھائی یہ قیامت کو کہے گا آج میں تیرے کام نہیں آ سکتا وہ امی ہی ماں باپ پہ قربان ہو جانے والا یہ بیٹا اور بیٹی قیامت کو کہیں گے تم میرے باپ اور ماں نہیں ہو آج اپنے اپنے اعمال کے بدولت ہی گزرنا ہے وہ وبنی جس اولاد اور بیوی بی کے پیچھے انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے کہے گا لستی زتی آج تم میری بیوی بی نہیں ہو اولاد سے انکار کر دے گا آج تو میری اولاد نہیں ہو بلکہ قرآن کہتا ہے یو دسو نو یودری مستی وی وفی ویلتی تو لوگی جمیا سم لضا کل گو تدعو من نجر وال جب کافر کو نافرمان فرمان کو جہنم نظر آئے گی تو کہے گا یو دلمجر دن بھی ببنی اللہ میرے یہ بیٹے اور بیٹیاں جہنم پھینک دے مجھے چھوڑ دے وہ اللہ میری بیوی کو چلا دے میں بھائیوں کو بھی پیش کرتا ہوں جلا دے مجھے چھوڑ دے وہی یہ خاندان کا گمنڈ اور غرور اور تکبر فخر قیامت کو کہے گا اللہ میں ان کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتا تھا پورا خاندان جلا دے مجھے چھوڑ دے وہ جی اللہ پھر بھی راضی نہیں تو پوری کائنات کو جلا دے صرف مجھے چھوڑ دے قرآن کہتا ہے کہ ہر کس نہیں انہا لغا یہ جہنم ہے دہتی ہوئی جہنم نہ ادھیڑ دینے والی ہے تدعو من ادبر وتولا یہ جہنم قیامت کو آوازیں دے گی کہاں ہے وہ جس نے دنیا میں اللہ سے منہ مو موڑ لیا من ادبر جس نے دین سے بے رخی کی رب سے بے رخی کی تدعو من ادبر فأوعا یہ کیوں ایراض کیا صرف دنیا کا مال جمع کرتا رہا اور جمع کر کے کو گنتا رہا کہاں جائے گا انسان کہاں جائے گا اے نوجوان اس نوجوانی سے فائدہ لے لو